الحمد للہ وقف ورسل تو ورسل والسلام, والسلام, والسلام, والسلام تو سلام معلا سید رسول و خاطب امبیا محمد ملو مصطفیٰ علح و, على آلہ و صف اما باد منش توانجی الله اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين يبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته إِلهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبين آ مندر سد کلا ہو بل گر شیل کت ہو سلو النبی او حلین آ منو سلو السل مو تسلی سلا تو سلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلى عال کا ب صحاب قیا سیدیا حبی بل سلام تو سلام سیدی یا خاتم والا وعلى کا و صحاب قیا سیدی یا نور معزز معلماناؤ السلام علیکم علیکامع مسجد محمدیہ غوثیہ گرین ٹاؤن دا اے روحانی جلسہ جہاں بزرگوں منعقد کرایا اللہ تبارک وطال خصوصاً اور دیگر اور بندہ نہ چیزوں کامل ایمان اور اسلام دی ہدایت فرماوے اور اسلام دے چلنے دے اندر اشان آ جزی امداد فرماوے دوستو اج دا موضوع ہر ذہن دی کیجو روحانی تلب ان شاء اللہ تصا غور فرماؤ گے کہ کافی کچھ نئیا نیا, نیا گلیں نمیا بات جناب دے دل دماغ چنگیاں اللہ تعالیٰ مینو شرے صدر بخشے اور میری زبان نو دل نو دماغ نو نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے موزودہ کا نا نام ہے ایمان اسلام احسان ایمان اسلام احسان ایک حدیث مبارک جس جسوں یہ تین چیزاں لے کے میں موضوع منتخب کیتا ہے اس حدیث پاک ندیفے جبری لاخیا جاتا ہے حدیسے جبریل آخیا جا سلا تو تسلیم کیونکہ اس حدیثے پاک دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے موہ مبارک کچھ بیان دار سبب جڑے نے وہ جبریلے امین بنے اس پورا تے بیان نہیں کروز کی مناسبت نار اپنے موضوع اس بات واسطے انہیں ایک حصہ جناب کے گوش گزار ویسے تو ایمان اور اسلام عام مشہور مانیہ شہ سمجھے جاندے نے لیکن اس سے پاک کے ایک معمولی سا فرق بیان کیا گیا ایمان اور اسلام کا حدیثے پا کے جڑی کہ بخاری شریف مسلم شریف چ مشکات شریف چ حدیث کتابوں کے اندر او محفوظ حدیث آئی ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندر نے ایسا بارگاہ ہے رسالت بیٹھے سا ایک بندہ آیا ہے جدہ چہرہ بڑا خوبصورت وال بڑے حسین نے کپڑے بڑے چٹے سفید نے تے سفر آثار تے علامات اس بندے تے تحسوس نہیں آن کے تے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بیٹھے اس حال کہ گوڑے موے سٹے نے گوڈے دو مے آن کے بار گاہ ریسالت مدے مار لے تے حضور پاک سرکار دے, دے نال رلا دتے یعنی دونوں گوڑے مبارک دے سرے جڑے سن وہ آپس دے اندر ٹکرے سن ایسا حال او آن کے بیٹھے تے انہیں دونیں ہاتھ جہے ہیں وہ اپنے پٹا تے ایوے رکھ لے اساں اتھا ہی بیٹھنے ہیں ہاتھ دونیں اتے رکھ کے تے انہ سوال شروع کیتا ہے پہلا سوال کیتا ہے مل اسلام یا رسول اللہ اسلام کی چیز ہے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا ہے کہ اسلام اے وے گواہی دینا کہ اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں اور بے شک محمد اللہ دے رسول نے اور نماز قائم کر یعنی نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا رمضان دے روزے رکھنا بیت اللہ حج کرنا سوال دا جواب اتنا ایک نبی پاک نے دتا انہیں پھر اگوں سوال کیتا فمل ایمانو کہ ایمان کی چیز ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ سو تو نہیں گا شور شرابہ تے زور تے سر گج وج نا وہ کیونکہ تنہوں جگا کے تے رکھدے جی گل اس انداز کر جیسے کرنا پیا تو پھر تھی سونے لگ پے کیونکہ ہر پسوں تے ڈیک چلن رہے نا تے دھما تے بم تے میزائل تے اور سانوں بھی دھما چاہیے ہوتے ہیں چاہی. دا جاحول مڑ بن گیا تے ذہن مبارک نفیس ہو گئے وہ پھر اگر گفتگو دے انداز تقریر شروع کیتی جائے تو پھر قوم سمجھتی ہے حالے سواد نہیں پیا چڑے گا استاد تے پھر گل لے وہ میں دھما کرنا تہن صرف اپنے قریب کرنے اصل تنے ذہن لیا میں پاسے نہیں ہونے میری کوشش یہ ہوتی ہے انہوں میں آدھی کر گل دی نسل سلجھے انداز سناو کا اگا جی تو تم پتا ہے پھر کافی پینترے بدلنے پ وہ پھر پہنٹلے بدلنے پہنڈے نے بھی یار انہاں نو زمین انہاں دی وطر چلے آمن آستے تے پھر پہلو محنت کرو تے شیر سناؤ تے گاج واج ہووے تے توم تام ہوے تے پھر جناب سور ہووے گر ہووے تار ہووے تے پھر قوم بھی تے مقصد اسا لے ہوتا ہے بھی انہاں نو مٹھیاں مٹھیاں مٹھیاں اولی اولی اولی ایسے پاسے لیاو کہ یہ سونے انداز نال دین دی سا انداز نال گفتگو سنن دیادی ہو جان جڑا بندہ اہم آدی ہو جائے سمجھ لینا او بندہ خوش نصیب اپنی مراد نو پہنچ جائے گا تو غور سمجھنا پھر انہوں سوال کیتا فمل ایمان ایمان کی چیز ہے پہلا سوال کی سی دجا کی ہے ایمان کی چیز ہے نبی پاک سرکار نے جواب مرحمت فرمایا ان منا بلا ہے و ملا کاتے ہی کہ اللہ ننے نو من جنت نو من, دوزخ نو من موت تو بعد اٹھنے نو من تے تقدیر نو من جیویں دی رب بنائیے چنگی تے پامے مندی دی جو بھی ہے اس نو من حضور نے فرمایا اے جواب دتا آکر نے کہ ایمان دانا ہے اور تسا ایس جواب تسب پچھلے جب فرق یہ سمجھنا ہے کہ پچھلے سارا کرنے وچ سارا مننے کا یہ مطلب ہے اے مننا ایمان تے کرنا اسلام ہے توجہ نہیں کی تھی کرنا پنجابی دے لفظوں میں سمجھا رہا الفاظ اور بھی ہیں لیکن الفاظ نہیں چاہیے ہوتے یہ انتہائی حماقت اور جہالت ہے کہ الفاظ انجے بولنے کہ اگڑیا سمجھ نہ آئے کہ اگڑے اٹھ تو آخر بلے بئی عالم صاحب کوئی تقریر کرتے ہیں مجالج کسے لفظ دی سمجھ آ جائے علم رکھتے ہیں کہ کوئی شہد کا پتا سر تو لگتا ہی نہیں سرکار جی پتہ سر نہیں لگنا تل مڑ بڑے میں لینا ہے بیٹھا کاستے آیا ہمیشہ یاد رکھنا ایک ہندی نے فلسفیا انداز ایک پیغمبرانہ انداز فلسفیا نا انداز ایسے ہوندے نے بندا دے پھر پھر چھیڑ جاندا تے اوندی جاندی سمجھ دل وچ کوئی گل بیندی نہیں تے جڑے ہوندے ناں پیغمبر علیہ الصلات و تسلیم اور انہاں دے خادم تے وارث او ہمیشہ ساده جٹکے لفظاں وچ گفتگو کردے نے تاکہ عوام دے دل وچ گل بیٹھ جاوے اصل مقصد حاصل ہو جاوے کہ مقصد تے اصل دوسرے نوں اپنے ذہن دی گل سمجھا ہے نا نا کہ اپنا آپ واپنا تو تے تکبر آ جائز ہی نہیں تو جٹکے لفظات پہ گل دسنا کہ اسلام جو نبی پاک نے دسیا ہے اتوں پتہ لگتا ہے وہ ہے کرنے دیا چیزاں بھئی گواہی دل سمجھا گواہی تو محمد اللہ کے رسول ہے یہ بھی تے کرنے کا کام ہے کیونکہ گواہی زبان ہوں تو گواہی واسطے کسے نو بلایا جائے تو وہ دلے دل چپ کر کے کھلوتا رہے تو آ کے میرے دل سامنے میں تو گواہی ہو جانی کی کرنا پلوم ہوا اے اسلام دی پہلی شہ جہی او زبان کا فیل زبان دا کا امل زبان دے کرنے تو شروع ہونا ہے اگے نبی پاک نے دسیا ہے نماز قائم کرنا وہ بھی کرنا ہے اگے فرمایا زکات ادا کرنا وہ بھی کرنا اگے دسے رمروزے رمضان دے رکھنے او کرنا ہے اگے دسے بیت اللہ دا حج کرنا وہ اے دا مطلب اسلام کرنا ہے اسلام کرنا ہے ایمان جدو آقا نے ہے اتے فرمایا من اللہ اللہ د رسوی فرشت جنت نوزخ مرنے کے بعد اٹھنے تقدیر یہ مننا کی بن جائے گا ایمان بن جائے گا تو یہ مطلب نکلیا کہ اسلام کرنا ایمان مننا سائی تیسری شہ آکا نامدار نے دسی جدو سوال کیتا اس آو ساؤن والے نے سوال یہ مل احسان کہ احسان کی احسان کی تو احسان دا مانا سرکار نے فرمایا کہ اللہ دی عبادت ان کرے گویا تو اس رب نو ون پیا یا رب تینو تین اے, اے آقا نامدار نے احسان دا دما بیان فرمایا کہ مانا انتاب اللہ یا اتے ہے انتا املا امل کریں تو ان کا ترا گویا تب نیا فائلم تن ترا فائن نہ یا فائنا کا ترا کہ عمل ان کریں گویا تب پیا اگر انو نہیں پیا ون ہے تو پھر ان کر گویا اللہ تینو ویخ پیا تو احسان اے فرمایا ہے نبی پاک احسان کا مطلب یہ دسیا کہ ہر کم ان کرے بندہ کہ رب نیک پیا یا او اپنے رب ن پہلا درجہ اچھا ہے اپنے رب نو ویخ کے عبادت کرنی کام کرنا تو دوسرا درجہ او دو تھلے آ رہا ہے کہ اے آج جناب دل ہوئے کہ دل و... اے سمجھ رہا ہوئے کہ رب میں ویخ رہا اور میں اللہ دی کچاری بارگاہ گاہ کلوتا وار وی بس اے درجہ پہلے نو کٹ ایک خود ربن ویکھنا جمع عدر سید نہ مولا علی مشکل کشا ہر گل سمجھا جی احسان دائر اتبا گویا خدا و یا خدا بندے ویخ بندہ خدا نو ہے یا خدا اس مقام تے دل ا پڑیا تو پہلا مقام میں علی مشکل کشا سرکار دے فرمان مبارک تو پیش کرنا جب کسی کافر نے یا کسی بندے نے مولا مولالی سرکار تو پوچھا اے لی دسو جس رب سونے دی تس عبادت کر دے کدی ویکیا ہی ہے جے آپ نے فرمایا میں ان چر رب سجدا نہیں کرتا ہاں جن چر اپنے رب نا لیجہ سے کوئی نہ آ کو سبان اللہ اے احسان دا پہلا رتبہ پہلا مرتبہ حضرت مولا علی سرکار نے بیان فرمایا ہے کہ میں اپنے رب نووے کہ اللہ سونے دی عبادت کرنا وا. اے ولا مرتبائل سد کے جا ویخنا جہاں یہ دل نال ویخنا وے دل دل, دل والی اکھ نال ہے جنوب برسی رت آخ دی سد کے جاوا اسے واسطے غور فرما صدق جامع مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی انو سرکار مجدونے آکھیا اے علی جس رب نووے کھلاوے او میں نوو تے وخا دے آپ نے فرمایا جھلیا اور اکثر دیا کھانالنی دشدہ اور دل والیا کھناڑ دشدائی آو آو کتنے مولا لی سرکار پاک نے دسیا شریک مولا سونے ویخن والے دل کئی ضرور ہندے نے سارے دل رب ن نہیں ویختے کئی دل یہ ہوں نے جڑے اپنے رب سونے دا مشاہدہ فرما نے اس واسطے حدیث پا کے چاہے۔ کا ان کا ترا ہو گویا تین پیا یعنی یہ مطلب حقیقت تک اللہ سونے دا حقیقی کسے نو نہیں مل سکتا اسے ایک ذات نام محمد ہے جس ذات نے مولا دیدار دیار کی سر مبارک دیاں اکھا دکھانے باقی کسے نے یہ مقام حاصل نہیں جدو جنت جنتی جان سلے جنتی اک خالی اے نہیں رہنی سر تو پیران تک جنتی لوگ اکھی بن جان گے انہوں کی دی, دی, دی بڑی عجیب ہو جانی ہے پردے اوتے اج جڑے پردے اکھاں اکانگے پی کھڑے نے یہ پردے ہٹ جان گے پردے ساڈیا اکھان دے گئی جے اللہ سونے دے دگے پردے کوئی نہیں پر سرف بندے اکھانے اگے نے تا اللہ سونے نے قرآن فرمایا جدو کافر اٹھا سرگے اندھے دل والیا اٹھاوے گا اللہ سونا فرماے گا فک شفنا کا فابا سارو کال مہدی اللہ گا آج اکھا تو تیرے ار پردے ہٹا لابا ساروں کل یوں مہدی اج تیری آنکھ تیز ہو گئی مطلب یہ نکلیا اس جہان در اکان پردے بڑے چوکھے سارے جہاں دی وجہ بندہ اپنے رب سونے ویخ نہیں پکتا قیامت والے دہاڑے پردے ہٹا دیتے جان گے جڑیا چیزاں اج نظر نہیں آ رہی جدو پردے ہٹ جان اکھان گے اکھانے کے سلکے جاوا پھر وہ ساریا چیزاں نظر آن گیا اللہ کے بندے او کئی اکھائے ہو جائے ہیں جنہاں رب سو لے لے دھرتی زمین دے اٹھائی پردے ہٹا لڑ دی سادت اتا فرما دیتی ہے اہہ کوئی مالک نے کئی جنتی روحاں دتا گنج بخش رب العالمین سونا اتے ہی پردے ہٹا داوے اونا دی, دی دے اند تیل ہو جاتی ہے تمام ابدل وہاب شارانی رحمت اللہ تالا آ آرما نے لاک انت ہزار ہاں جی ننانوے انجے ایک لاک انتالی ہزار ننانوے جناب جی ہاں جی اے پردے تجاب مقام ہوتے ہیں ولی اللہ جب یہ مقام تے نماز جس نبی دے پیچھے چاوے ادا کر لا جس نبی دے دچھے چاوے کیونکہ ہر نبی کا در نماز ادا فرما حدیث مستفا کریم دیئے گا اور فرما آکا نامدار نے فرمایا انفی کبور سلو سرکار نے فرمایا نبی اپنیا قبر نے تو نمازا ادا فرما نے دے پردے ایتھے رب سونا ہٹا چڈ ہے وہ جی بھی بیٹھے آن پنج وقتی نماز جے چاہن تو بات گند بخش ورگے رسیم اللہ کے پیچھے دے لے کیونکہ فاصلے مسافتان تے بوت تے زمین آئے تیرے میرے واسطے ہوں دیاں اللہ دا ولی ایک گزیاوے جنادہ نام حضرت عبدالعزیز دباغ سی جڑے سید سن تے غوثے زمان سن آپ سرکار دے ملفوظات دی کتاب آلی بریز ہنجی فقیر دے کور موجود آپ فرماؤ دے نے اللہ دے ولی گلان کر دینے کہ زمین ساری اللہ دے ولی دے اگے قدم فرمایا میں فقیر دیکھ بھی پورا نہیں ہوتا آو! توجہ نہیں کی بل, بل بل بل بل بل ساری روئے زمین فرمایا فکی میری ایک پیر وی میرا قدم پورا نہیں ہوں زمین مک تے خدا دیا بندے سن کے جا لا سونے پاک فکیر تو کا شف توجہ ہے قرآن حکیم دن اللہ فرما تیر پردے گا ہٹا لابا ساروں کل یو مہدی اج تیری اکھ تیز یہ مطلب اتے مٹھی سی اتے وہ کچھ سی سی وی جو اگلے جہان جا کے ویے گی اوے رب سونے نے نظر ہو چدکے جا رب سونے نظام چڑنے غائب اسلے حاضر ہو جائے گا اج دائب اسلے حاضر ہو جان توجہ فرما تھی اج سانو اپنے کیتے امل نہیں دستے اسلے سامنے نظرہ آؤ گے جو مکالے ساملے ہونے نے ہر شے سامنے اوے گی فرشتے اج نظر نہیں اوندے اسڑے او فرشتے سامنے نظر اون گے مجرماں نو پھڑی جا رہے ہون گے کسے اللہ دے فقیراں درویشاں دے اوتے فرشتے سلامہ دی ٹولیاں پیش کر رہے ہون گے سبحان اللہ کا الحطاق سبحان اللہ تیرے پردے کئیے ہو جائے ادھر ادھر ویخ توجہ فرما احسان دا دمان کملی والے کا نام سرکار نے کی بیان فرمایا اللہ دی عبادت امل ان تو گویا اونو یا او رب تین صرف ہوں گور سمجھ تبجو کرنا احسان دا کا ایک نال نیکی کرنا جڑا اصل روزانہ بولنے فلانے نے میرے سے احسان کیا احسان کا ایک مان ہے مطلب ہے کسی نال دوسرا مان جڑا حدیث دی زبان چیا ہے اللہ دے فقیران صوفیاں دی زبان چ بولیا جا او اے ہوئیے کہ رب سونے دی عبادت ان خالص کیتی جاوے یا بندہ رب نو ویخدہ ہوئے یا بندہ ان سمجھے رب سونے میں نو ویخدہ اے دا نتیجہ کی نکل دے بندہ خالص عمل کر داوے میں مثال دینا ادھر ویخ سمجھا واسطے کیونکہ اللہ فرما ہے ولی ہل مسال آلہ اچیا مثالاں میں رب واستے ہی نہیں اچھی مثال دگا سمجھا ادھر ویخو ادھر ویخو میرا ایک شگر دو یا بادشاہ بادشاہ دا کوئی ملازم یا کسے چودھری دا کوئی ملازم او دے سامنے کام کرتا ہوئے پیا کس طرح انہوں ہوئے کہ سامنے بیٹھا ہے، یا انہوں پتا ہو جیٹھا وا میرا مالک ہوں ایمان دس وہ کام انداز او دا کسے پاس ذہن نہیں جائے گا سر نہیں کسے پاسے مارے گا مت وی لویا ہے ویا تو مینو بلا کے پھر میں پھینٹی لاوے تینو شرم نہیں آئی کام کرنا ہے پیا دان تیرا کسی پاس پیا ہے کیوں ادھر ادھر پیا ونیا مالک جالک نہ ہوجہ بھی <laughs> واسطے جس بندے دا اے ہونا دل دل ہوے گا ان دا صاف ہوے گا کہ میں اللہ نو ویکھنا وا پیا اس دی نماز وی ہور ہوے گی او دا روزہ وی ہور رو ہوے گا او دا حج وی ہور ہوے گا حضرت خواجہ حسن بصری سرکار سبحان اللہ کعب شریف دا توب فرما رہے تبا فرما دیا خاجہ حسن بسری سرکار انجی صدقے جامعہ تبا فینجدہ پیکر دے لے کہ اللہ سونے نوے کھنڈے نے اور غور فرما اے عمل ہو رہو نہیں ایسے بندے دا جڑا سمجھے میں نو مالک حقیقی بے خدا پیائے یا میں انہوں پیائے بے خداواں جیڑا اونوں بے خدا ہوئے او دے نظاریں اوجھ کھبیا ہوئے او تے جہان توں اور سارے جہان تو کٹیا ہندہی او دا صدقے جام تمام خیالات رب سونے دے دی دے چی جی لگے ہندے نے اس باستے او دا عمل سارے آنا لوگ خالص ہندہی جن حضوری نصیب ہو گئی ہز خالص بندہ نماز در ان سمجھے دل رب سونے دگا ہوب نیا رب سونے کے کماں ویخ رہا ہونا چاخر ارشتے فرشات کی ہرش ہے جیڑی اللہ سونے کی نشانی مبارک تو اللہ دیا سفت دسدیا کلم ویخ ل میں اس نام لکھنا ما پیا ہوں گل سمجھی ایک بندے کی نگاہش لکھائی تے وے एक कोवेज की निगाह इस कलमे जे निगाह इस हथे वे कौे जी निगाह इस हाथ वाले इंसान देवे जड़ा हाथ वाले इंसान जो वेखदू पता है जुस्सा वे जुस्सा जिस मिट्टी से बेजान सी ए मिट्टी तो बनया है यह कुछ नहीं पा कर सकता वो पिछे रूह तक पहुंचेगा आखेगा सले नूह वाली ए फिर एक जरा रूह तो भी पिछा जावेगा वह आखेगा यार रूह भी ते किसे पास्य आई ए अपने आप ते नहीं आ गई ए रूह तक पहुंच के रूह तो पिछा हूं उस जात तक पहुंचेगा जड़ी रूह नेजन वाली ए ہوں گل کلم دی سیاہی تو چلی گل لکھن تو چلی جا مکی رب لال نہیں سمجھ لگی خدا دے بندے آپ تو میں روزانہ اس خدائی نلم چلتا ویخنے پر پچھے نہیں جاندے اللہ ولی زمانے تو چھڑ ماردا چلاو والے تے جا کلو توجہ نہیں کی پچھا دت یہ نکلا مومن دا مومنٹ دان سے پیشہ جاو مومنٹ دان دا جی میں آ جانے نے انیسوی اکیسوی صدی میں داخل ہو رہے نو پوچھو اگے بنے میں لین جانا جی نہ مرادوار سا دے پیشہ ہی جانا وے جنہ چلیں چلانگے زمانہ اک ودوں ختم ہوتا جائے گا اک زمانہ دسنا ختم ہوئے گا اس زمانے دے خالق تک جدو پہنچا گے ایمان تا جا کے احسان بن جاوے گا پھر اسکے نی او پھر نمازی جدو نماز پڑھ دے خدا دی قسم کرکان سجدہ زمین کر دے وج ارشاں لے آؤں اندر اقبال لاہوری فرماؤ نخا ہم ای جہاں آ جہاں را نخا ہم ای جہاں آ جہاں راؤ مرا برس کے دو نم رمز جہ رہا سوجو دے دے اقبال نہ میں تیرے تو اے جہان منگلاو نہ او جہان منگلا میں کی منگلاو سرور والا سجدہ منگنا سجدہ سرور والا سجدہ منگلا واجو مین سجدہ بج زمین و مارا ادھر اقبال دا سجدہ ہوزت <وے> زمین نچ <تے آسمان> بھی نچدی وی بھی نے جن کملی والے احسان فرمایا دی زبان نے دسیا احسان وے کہ ان رب دی عبادت کرو گویا رب سونے تے نئے یا رب سونا تاکہ خالص ہوے ہو ہر پاسوں دھیان ہٹیا ہوے۔ ہو انو حضوری آکھیا جاندی اخلاص آکھیا جاندی خلوص آکھیا جاندی سبحان اللہ حضوری دے نام اے جدی جی سلطان باہو نے گل کیتی سخی سلطان باہو بولے آوے باج حضوری او نئی منظوری باج حضوری یار نئی منظوری تڑے پڑن بانگی سلا روزے نفلی اور نما ہز نہ ہو گے کڈن سہ او باج فنا رب ہل نہیں باج فنا رب ہاسل نہیں نا ناتا تاسیری جما ت کوئی نہ. فنا دا ہوئی بندے دا دل ہر اپنے مولا دے وے غرق ہو جائے یہ فنا آخ دے فنا نہیں سنو جا دل جاری ہونا آخ دا فلانے کا دل جاری ہو گیا مطلب کہ اس دا دل اتنا اندروں صاف خالص ہو جاوے کہ یا رب نا اصے چ رب مینو ویکن دے تزکی نفس جن آخ نفس اپنے صاف تو چڈنا نبی پاک سرکار نے فرمایا نفس نا کھیدا کہ بندہ ہر ویل سمجھے رب میرے نال رب میرے ہوں یہ ملید سمجھانا اسلام ایمان تحسان سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ہوں اس واسے امجو نبھی پاک سرکار کا دین جہاں آیا نا بندے در دو طاقت ہوں نے یہ ہر چلا نے رکھیں دو تاقت ہر بندے میں چلا نے ایک جانا والی طاقت ایک کرن والی طاقت مانگ دسو ہر بندے چھڑ کے لئے جنو ایک طاقت علمی آختے نے دوسری اکھ املی آخد علمی کملییا آخ آخ اور یہ اللہ نے برابر نہیں رکھا نہ علمی طاقت برابر ہے نہ عملی طاقت نہ جانن والی تے نہ کیوں اون ایک بندہ ہے اس کا ذہن موٹا ہے ایڈا جنا مر گل سمجھا چیتے چ نہیںسرا اشارہ بھی کرو نہ مطلب یہ نکلیا بھائی علم والی طاقت جہی ہے برابر برابر نہیں کسی ہوں غور نا سمجھی دوسری طاقت کری دو تاقت آندے نے وہ بھی برابر نہیں ہوں زارا پہلوان جیڑا کام کرے گا تا کر بورا جپا مار کے موڈے کے ساتھ لے جاتی کی خیال اج فارمی آفتا فارمنگ شیر دے دیتے جی وہ موڈے تک لت بارہ ساہ نہ لوگ تو پھر خیال ہے معلوم ہوا عملیہ کملی سارا دیا برابر اس واسطے جو رب سونے نے طاقت علم والی اپنے پاک محبوب چ رکھیے اور کسے نو نہیں توجہ نہیں کی اے, اے وی پوڑے آئی یہی فرق سامنے رکھ کسے دا ذہن تھوڑا ہی کسے دا چوکھائی کسے دا اس تو چوکھائی اس تو چوکھائی وددہ جا, ود جا آخر جا کے حد مکڑیے محبوب خدا آتے کیونکہ ایس مخلوق دی کسے نہ کسے جگہتے ہاتھ پہ ہے نا تے دی تکمیل دی حد جا کے رسول اللہ دی ذات سے ہوں کیونکہ اللہ نے بنا سی اپنا محبوب تو مارسا کمی سڑنی تھی رب نے دسو بندے نو کسے نال پیار نا مسئلہ مسلمان کسے نے مور سونا لگتا ہے باقی سونا لیکن کیڑا. او پیرا نو ویخ ویخ اے اے اور اس ایب ہے کہڑا وہ پیروں روب کے روندہ ہے عیب کے لیے ہوں خود بھی سوچ دے. تے سوچتا والے بھی سوچتے ہیں یار کدرے اندر پیر بھی اندر پراں واگ ہوں تے گل بڑی سی کی خیال مگر اتر سارے رہ جان گے کیونکہ کرتے کچھ نہیں سکتے وہ پیر سونے تو بنا سکتے جی کرنا سی نہ رب نے پیار <violently> <res> بناوج بھی نہیں کسی پاس چائے آخنا سب ہے بریل بھی بولے آخو نا سبھان آدر آل سا دبلوی سرکار فرما نے خلق سے آدر جا, آل جا سے آل آل درجہ بندی خلق سے خلک سے Or Rasul say Allah Amar Al-Bih Or Rasul Allah Amar Al-Bih Or Rasul Allah Amar al تیری <سلتن Experiment> <تصفيق> خلق کو حق نے جمیل کیا خلق کو حق نے عظیم کہاں کوئی تو جی ساہو ہے نہ ہوگا شاہ کوئی ہے نہ ہوگا ہوگا سہ ہوگا شاہ کوئی ہوا ہے نہ حس نو تیرے خالے کے حس نے ادا کی کر سم آخر سب اور سنو کل اس گل ندانا کیونکہ گلے ساڑھے محبوب دی اللہ دے محبوب دی اور توجہ رکھنا سرکار دی قوت علمیہ جانا ناری طاقت بے مثال اونا دے نار دی اللہ نے کسے نو دیتی نہیں تائیوں ہی اللہ دے پاک محبوب دے علم دا کوئی کنارہ نہیں دی صدا ارش فرش کا ذرا زرا بھی جانتے علاوہ جنتا اگا جو کچھ ہونا او بھی سارا یعنی دونوں جہان نو بھی پورا تو علاوہ ایسا کچھ جانتے نے جو کچھ دونوں جہان تو پارچتی تج ن شہ جاند تے, تے تو ایس جہان تو اگاں اللہ دی اللہ دی ذات نہ اس جہان نہ او جہان او جہان تو, تو ایمانبیب خدا اپنے رب جی میں حبیب جانتے ہیں ابراہیم جان نے نہ حضرت کلیم جانتے کوئی انج جان سکتا سید نہ ایمان برشری قشیدہ بردا وچ بولے نے۔ فرمانے نے فائن مل جدن یا ہوا در لاتا فائن مل جے کدن یا ہوا در لاتا وہ مل اولو میں کا ملا ہے ول کالمی اللہ اللہ خل کے کل امام برسیری سرکار فرما لے کم آؤ کملی والے آو سخاوت سمندر دے دو کترے ویکھے نے تیری سخاوت دے سمندر, دے دو قطرے تیری سخاوت دے سمندر دے کی ایک دنیا کترا ہے ایک آخرت کترا یا رسول اللہ تیری سخاوت دے, سمندر دے دو قطرے نے ایک دنیا کریم صلی اللہ بھی امام برسیری تصدیق فرما کے راوی ہو کے بیماری دی حالت چاپ نو چادر دتی سی جیڑی چادر امام برسیری نے سویرے اٹھیا اس چادر مبارک دی برکت نالج جانا رہا بیمار سن نا فالج ہو گیا شاعر سن عربی دے کے بڑے وڈے امام سن عالم سن بڑے وڈے پہلو کوئی شیر اور لکھ دے سن تو پھر خیال پیا ایک نبی پاک سرکار دی بارگاہ پیش کرو پھر وہ اج دے شہرا واگ تھوڑے سن دل سے پہلو ہی صاف آلے تے ہے سن احسان والے احسان جہاں دس گیا کی مطلب احسان دا کام کرو رب سونے دا جو بھی دنیا تے کرنا چینج کرو بھائی یا رب نک دے یا رب دا دانا یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ بے. چلو صرف مانا بھی یاد رہ جاتے بڑی گالے قدی عمل بھی اللہ دے سکتے گا تمجھوں نہیں کیتی آنکھوں سبحان اللہ اور غار فرما سد کے جامعہ امام برسیر رحمت اللہ علیہ آپ دی چادر مبارک نبی پاک نے خواب چنایت فرمائی سی جڑا فالج پہ رسول اللہ دی چادر دی برکت نالی جاندار آسی شیر حضور نے تصدیق فرمائے نی اس واستے سد کے جا فر تیری سخاوت دے سمندر دے ایک دنیا دو حضور کیا دیتے ہیں دنیا بھی دتی ہے جو کچھ بنیا کھڑائی یہ ہزور دسیلے تو بنیات بھی ادھر ہی آئی او ہی ہیں اور یا, رسول، یا رسول اللہ تل دلم علم یا رسول اللہ تو دے آلم کہ جناب دے علم مبارک جہاں دو نیرہ وگیار علم مبارک تو جیڑے ایک حصہ علم کا ہو جائے کہ پوری دنیا تے آخرت دونوں جہان دا علم تڈے علم دا حصہ ہے لوہ دا علم تڈے علم دا تو پھر سمجھ لیا یہ ایک ہی سیدہ حال ہے نا تو ہون باقی دے علم سمجھ جڑے دنیا آخرت تم یہ علاوہ نے وہ علم کیڑے نے وہ علم نبی پاک سرکار دے اللہ دی ساتھ نو جانا نہ لے جی میں حبیبِ خدا نے رب نو جانے ہیں ان کو جان سکتا ہی اور توجہ فرمار کے جامان پتہ لگا کملی والے آقائنامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چشتی عمل والی طاقت کام کری توجہ نہیں رکھی حال سنا وہ کہ سویا تارے ویکے نی رست ویک لیکن نبی پاک سرکار دی طاقت دے آلم سی ایک سی پہلوان پہلوان سی پہلوان نبی پاک دے دور مبارک تے کچی بلان سی گان مجھ دے چمڑے تے جدوں کھلو جد سی نا تے بندے اگو چمڑا کچھ دے سن تو اندے پیرا ہٹو نہیں نکل سی نکلتا چمڑا ٹھہرا سی تو بکری پیا چار نبی پاک دعوت دی دتی نامدار نے دی دعوت محمد پہلو کشتی کر جت گیا تے ایمان لیا گا جی نہ جیت سکیا پھر نہیں ناز نہ اپنی جان تے हजूर सरकार ने हाथा में हाथ दिते हाथ देने सन साई हो रही कं फरने जा डिगे यार तो वजह कीरने जाओ डिगा फिर आंदा आंदा एक बार फेर नबी पाक सरकार सल्लाह वसुलम ने फिर हाथ अत दिते फिर साई हो रही कंट भरने तीसरी बार आंदा एक बार फेर अच्छा फिर सरकार ने हथा में चत दिते फेर कंध पर ठेर जा बने جلے نت نہیں بے وکوفا تا ہاتھ کت نہیں امام شیخ اکبر محیودی نے فرمایا آشق ہے نا کامل عاشق رب رسول دا وہ اپنے دل دے اپنے دل دی طاقت دا یعنی جو ہوتے ویچ اللہ نے نور رکھا ہے عشق تے تے اگر عرش فرش تے رکھ چھوڑے نا تے عرش فرش پانی بن جائے کی دے غلام دا زور اے مدنی دا کی ہونا ہے گور نہیں, نہیں دیا جا حضور سرکار جدوشتی کی لگاٹ نہیں کر ہے آئے جی اج کل کبڈیاں کھیلتے نے پٹ کٹ کے تے حرام ہے کھول کے لانت پہ ویکھن والے مسلا بھی تو مسئلہ بھی تو دستا, دستا جا نا نبی پاک سرکار کوئی کپڑے مبارک نہیں اتارے ہاں کپڑے مبارک کی اتارنے سر غیر فرمان لا دیا بندی محبوبے خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی والی طاقت کملی والے ہکا امدار وہ کم دے رہے نے جڑے دی طاقت وسط تو باہر میں صحابہ کرام رضوان اللہ ردوا نو لاہ دے نا جنگر کملی والے پنا لے جا سنگ چلا بننا سا ہر سرکار پچھو لک جانا سب انتہا کلمی قوت عملیہ کی وہاں انتہا ہے اس کے آگے تم کیا کسی کو ملے گا اس کے برابر کسی کو مل سکتا ہوں تاقت تھوڑی چوکھی جنوبی بھی حصے آئی ہے رب سونے دی ہر کسی نو اللہ نے دیکھی جانن والی بھی تو کرن والی دون طاقت کوئی سا جا دی طاقت ناقت کی اسلح واسطے آیا نہیں دونوں طاقت علم والی طاقت جیڑی ہے نا اسلح ہوں اقائد عقید ایمان آخر جا نبی پاک نے من والی جی طاقت یہ اصلاح واسطے اللہ سونے نے احکام بھیجے نے جنہوں کرن دسنا ہے کہ تسا کی کرنا کی نہیں کرنا یہ اس عمل والی طاقت جیڑی او نت پاس واسطے سڈا دی نو آیا ہے جا تعلق عمل دے کرنے نام نبی پاک نے اس حادیش اسلام رکھیا ہے گل لگی اور گل سمجھی مطلب ہے ایمان کا تعلق انسان کی علمی طاقت ندہ اسلح تلام ہے یہ طاقت یعنی ظاہری احکام شریعت دے, دے وہ اسلحہ کرتے نے بندے دے عمل دی دمل جدوں بندے عقیدہ ایمان اور عمل دونوں دی ہو اصلاح توجہ نہیں کی تھی کسے اور پاسے خوب گئے اور میرے خیال دے پھر کدھر مینارے پاکستان کے لیے کیونکہ ساری جیڑی قوم ہے نا سرکار इन्ह का दाल रात दिन जरा चंदरता है मौलविया मौलवी जो सा ने जो तरक्की कर गए उन्होंने भी चंदर जी हां जिन्हू पुछो ना की आता मौलवी तू मसीता रह गया दुनिया चंद ती دنیا چانتے اپڑ گئی سائیں تو ساں بسیتھان جی رہ گئے بیکیا کبلا تو ساں تو بھی پیشان لگے جاؤں ہاں جی مرو نکلو مائتے ہوئی آکھا گا شالا خدا کرے آت رکی آفتہ زمین میں لکرن تے چانتے ہی جاؤں تو جو پیانا سانو اے زمین مسیح چنگی ترقی والے میں گا خدا دن جے نکلو دھرتی تو ایسا تنگ ہو گیا تسا ہوں جاؤ چانتے تے یا جاؤ سمندر مبارک کچ تاکہ خدا دی مخلوق کو سکھ دے دنیا نہودی اونجی اکل علمیہ جڑی سی سلاح بھی کرنی سی نبی دین شریعت نے اور وہ ساری ہو گئی کھوپڑی دے ایمان والا حصہ کرد دے بندے دل دے کی دی سلاح دین دے عمل والا حصہ اسلام والا شریعت احکام والا حرام حلال والا او کردا بندے دی عمل دی اسلا تے سائیں جدو دین کوئی نہیں تے نہ ایمان ہونا نہ جناب عمل دی سلاح عمل بھی کھوتیا والے تمام منافک والے بد بخت کیوں ایکواسان کی رب کی دھرتی تب دن ذہن الچے کر کے اندر مت مار کے پلیس کے پیچھے چلا چڈیا جے بکوفا ای رولا نہ پا بندے دما وے بندہ اسلام تے ہووے ایمان دل چ اللہ سال اکام ہوجہ ہے خدا دی قسم کر گیا نہ پرشالہ دل ہوے ہو لذت لین والا حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤں دے نے فرمایا اگر میں نو رب اختیار دےوے وے رب میں نو فرماوے اے علی دس جنت لینیوں یا مسجد لینی مولا علی مشکل کشاب فرما نے رب من اختیار دے آ کے علی یا جنت چن لے یا مسجد چن لے مولا علی فرما نے میںر کرسج فرمایا وجہ کی جنت نفس دا حصہ وے مسجد ربا خالی تیرا ہی حصہ وے سبحان اللہ کی مارفت یار خدا دی قسم کس درجے کی مارفت فرما نے میں تے چڑا گا جنت دی بجائے مسجد نو کیوں سونا فرمایا جنت میرا حصہ ہے مسجد میرے مولا دا حصہ ہے میں اپنا نہیں پرسند کرداؤ کیونکہ نفس میرا دشمانے میں آپنوں مولا دے پچھے فنا کیتاوے میں عرض گا یا مولا جنت رین دے علی مسجد چلستان لبے گا اے دا مطلب یہ نکلیا کہ جے علی پاک ورکا ہو دے جڑی لدت فکیر مسجد اللہ دکر چاہیے وہ جنت یعنی جنت کسوری جی جنت چونت آدار سنا سان بھی رب اختیار علی پاک فرما نے میں سنو بھی رب اختیار دتا دسو کی چڑنا جے کوٹھی چننی جے یا مسجد چننی جے گی چننی جے یا مسجد چننی جے رب مسجد مولویا نتی سان کوٹھی کافی ہے جتھے نہ لبے گی اتے مسجد قبول کو جی مرتے گئے تا جا گے پہلو کو سائیں آپ اپنی پسند ہے کی خیال ہے آپ اپنی پسند ہے کی بلا بول بول نو چڈو تو کی تے کانو تے کدھر جائے؟ بس سائنس <سلام> دان تے مولا علی فرق ہے سائنس دان کبے تے کوٹھی دی روڑی دا بندے سام رب چاہیے نہ چاہیے نہ جنت دی اے جہان مٹھا تے اگڑا ترقی کا معنی بھی یہی ہے ترقی کا معنی آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ترقی کا معنی نہیں سمجھتے تھی ترقی کا معنی یہ ہے کہ ایسا فلسفہ حیات ایسا فلسفہ زندگی جس میں نہ خدا کی گنجائش ہو نہ قرآن کی گنجائش ہو نہ ربی نبیوں رسولوں کی گنجائش ہو نہ جنت کا تصور ہو نہ دوزخ کا تصور ہو نہ فرشتوں کا تصور ہو نہ مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور ہو ایسے فلسفہ زندگی کو کیا کہتے ہیں میںرقی کا مانا لکھا چیتی من لینی کیوںکہ مولوی آدھے کڈ کے وا کھا تو جدو کٹ کے وکھا پھر آندے نے پڑ کے واؤ چلو کتاب دس دینا ترقی کتاب اردو دی، علم تعلیم جماعتوں کے لیے اساسیات تعلیم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی چھپی ہوئی پنجاب گورنمنٹ نے پروفیسروں کو اکٹھا کر کے یہ کتاب چھاپی ہے فکیر دول سکول دی, دی پی جے صفحہ نمبر تے تتی کھول لیا جے کنا سفا پینتی چتی سفا کھول لیا جی لکھا ہونا ہے ترقی کا مطلب یہ ہے نہ خدا ہے نہ وہی ہے نہ جنت ہے نہ دو ہے نہ فرشتے ہے صرف ہے تو سائنسدان باندر ہے اور شاہی کوئی نہیں ویکھ لیا جی ایمانداری دسو مر ترقی کفر ہوئی کہ نہ ہوئی بولو کالا کو بعد ترقی کا لفظ بولو گے کڈو تو بالکی کڈو اتنا نکل چیتی اور سنوے ایمان دسو جو کچھ لکھیا ہے وہ کر کے ہی بخون دینے باقی تسا ترقی توفتا جماعت ویکو گے نا ترقی یافتہ سوسائٹی کھو گے باقی انہوں دے دل دماغ چنت نہ دو زخ نہ خدا نہ وہی نہ حکم نہ رسول وہ آدھے نے مسیحتوں پر بناؤ جب آواز نہ آئے نہیں تو ریٹ گٹ جی کہ نہیں امان نردسو جنا ترقی تو پرا ہوئے گا نا اونا ایک نبی سرکار دے دین دا تابدار ہوئے گا اونا ایک جنت دی لالچ رکھے گا جنت آستے عمل کرے گا دوزخت تو ڈردہ روے گا راب سوڑے نو مندہ روے گا جیوے جیوے ترقی کرنا جاوے گا او بندہ جائے گا ایسا سور جس سور دے دل دماغ خدا نہیں وہی نہیں جنت نہیں دوزخت نہیں فرشتے نہیں مولوی دے قرآن سڑے بات تو وہ ہے جو یورپ کی طرف سے ہے یہ کیا ہے یہ تو تم پتہ نہیں کون سی پرانی باتیں کب سے رہتے ہو یہ تو تمہیں مولوی تمہیں قدامت پسندی لے ڈوبی ہے تم تو قدامت پسندو پرانے خیالات رکھتے ہو معلوم ہوا واقعی ترقی کا مانا یورپ او ہی سمجھایا پڑھایا کرا پیا ایسی ترقی توجہ نہیں کیتی ترقی ہماری یہ ہے ابھی اس دنیا تو پر جھاڑ دے جائیے پرواز کردیا کردیا مدینے کچہری جتا پہنچا ہوا جڑی کی قوت علمیا کی اصلاح کون کرتا ہے دین بولو بولو وہ علم والی طاقت اصلاح کون ہے کردہ نت ہے اب بے لگام گوڑیا مت ہر شہ جھوٹ سچ منی ہر گل نہ منی جو صحیح ہو وہ مانو جو جھوٹ ہے جو غلط ہے چھوڑ دو ماننے کی سلاح اسلام کرتا ہے سکول نت لا دے نے اے جھوٹ بھی مند بکواس بھی مندی مند بے گیرتی من منتا ہے ہر گل منی من کڑا کافر کیوںکہ دی نتھ اسے دماغ نو نہیں پی عقائد جو رکھنے سن وہ نہیں رکھے جو نہیں رکھے او وال والے آ مدینے داجدار دا دین جہا اکائد جن آخیا ہے جس نبی پاک نے اشارہ فرما کے سارے اکائد دل دس کہ رب نن نو ن جنت نو مان تو ترقی کی آخری ہے کوئی شاید نہ من من کن چرگا اے مرغا اے سٹے رنگ, اے گیر صاحب, اے کلاچ پلیٹ من او بیا, کمپیوٹر من موبائل من وہ جہاں لانگ چکیا ہوں کان نال جڑا لٹرین بھی آ جا جتھے بھی جاؤ جی جا سے بندے ایو ہا دے بے وقوف نہ مراد جتھے بھی ویخ چار بندے بند کٹے گلے ہونی نہیں کٹ کے کان لا لہے لو جی جی جی جی میں جی یہاں جی پر پیشاب کر رہا ہوں نہ مراد دا تیرے تو موتر تبوتر سوال تھا مراد دنیا پاگل خدا دی قسم کر کے نہ ہویا جو شیطانی سمان جی جی شیطانی سامان آیا شیتان چڑھتا گیا بے وقوف بنا گیا ہر دماغ نجتا بس ہے دبائل بس باقی ایسی ات مجھے ہالکہ مانل ہو جی چوڑے جناب نالیاں صاف کر دینا انہوں نے جیب نبی نے فرمایا کے بعد اٹھنے رب سونے نے ہر شہد کا اندازہ ایٹے رکھنا کتنے رکھنا ہے کسے نو پتر دینے نے نبی پاک سرکار نے فرمایا بلنے کے بعد اٹھنے کو مان بل فدرے رب سونے نے ہر شہر کی رکھنا ہے کسی نو پتر کینے دینے علم مبارک ہر شہ پہلو ہے اس کے مطابق کو پیدا کرتا جا رہا ہے توجہ نہیں کیتی نا. ایمان اقائد دا حصہ ہے جڑا حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ خدا کو مان فرشتوں کو مان مقصد حضور سرکار اس تو سی کہ عقیدے جڑے نے اسلام والے او سارے پورے کر لو سارے یہ نے ایمان بولو کی نے۔ ایمان ہوں یہ نہمھی بجڑا اسلام پچھو ہے اسلام دے اندر تے نبی پاک سرکار نے دسیا زبان دینی اللہ دی وحدانیت دی رسول اللہ سرکار دی رسالت دی نماز ادا کرنا زکات ادا کرنا حج کرنا روزہ رکھنا اتوں نبی پاک سرکار نے صرف امل والے امل والے کرے چند کم جڑے سن نا وہ بیان فرمائے نا اشارہ رکھ چڈیا ہے کہ اللہ سونے نے کرے کام دسے کرنا اسلام ہے سارے کرنا اسلام ورنہ اسلام صرف چیزیں مت ساکھو نماز رو حج ہاتھ کر لو ہوں اے دسو بھائی اس حدیث لکھوا نال کسے جگہ سے پیو دیا دما آیا ماں پہ بتال ہے جہاں پڑھے بولی جی تین دے کوئی ماں پیو نو لما پا لینا چاہیے کو نہیں تے بکوا ادیش نا ترجمے نہ سمجھ ادیش نبی دی شریعت گلاما نے سمجھا ہزور شریت فکا دے جن مسلے نے فکا جن فا آخر حضور سرکار نے نماز روزے حج لکار دس کے اسلام دا ایمانہ بیان فرما کے جننے بھی فقہ دے مسلے حرام حلال پاکی پلیتی دے آئے نے اور ساریاں والی شارہ کر چھڑے آئے اور عقیدے دیاں کتاباں وکھریاں نے جنہاں ایمان دا بیان ہوں دے غور فرما کہ عمل والیاں کرن والیاں گلہ جڑیاں نے اور فقہ دیاں کتاباں میں چوندیاں نے فقہہ دسدے نے حلال کیے حرام کیے پاک کیے پلید کیے اے شاریاں چیزوں اے دوے چوندیاں نے فقہ اے سے چاہ گئی تیسری شاہے جنہوں نبی پاک نے احسان فرما جائے اور پھر ایمانت اسلام کی مطلب حق دین منہ پھر دے اوپر چلنا انہاں دوواں تو بعد جڑا اثر نکلدا ہی جڑا پھل اوندا ہی او پھل بندے دے دل وچ خلور سدا اوندا بندے دا دل پھر خالص ہوندا جاندے او خالص کرن اللہ سونے دے فقیراں دی سنگت چاہی دی ہوندی ہے سبحان میں مثال سمجھانا جی ساری گل سمجھا جائے گی اللہ سونے نال خلوص نہیں ہوں بندہ اللہ سونے کا ہر کم کال سو سڑے کر دے جی اس بندے نوں اللہ دی مارفت آ جنا کوئی رب دے دے نو پچھان دل دہشتو کہ تین بادشاہ پا دے دے وس ملازم کے کام دونوں کے ہونے نے ایک نت مین ویک بادشاہ مالک نو پیا ویخ دے اے جناب دو نمبر بھی کھا رلا ہی آنا کی خیال ہے انہیں ہر کم کام رلائی آنا وے صدقے جاوا نبی سرو تو آ نامدار سرکار نے جڑے احسانسان ایمان اسلام پورا جد کر دلتا اللہ سونے کی مارفت پھل پل لگتا وے بندہ رب سونے نو خلوس نال یاد کر میں مثال دینا دھو نا دھ دھ مکھن ہوں کہ نہیں بولو اس مکھن دین واسطے دھد نا پہن گرم کر کے بولو بولو جاگ لان تو بعد جمے گا فیر کی کرنا پہن پہن رڑکڑا کہ رڑکنے تو بعد فیرو کی سمجھ نہیں آئی سو اسلام تے ایمان اے ہے دھد کیا ہے دھد ایس نو جاگ جڑی لگ دی او لگ دی اے اللہ دے فقیر کامل مرد درویش دیکھو جنہ چیر او جاگ کی ہون دی او دل لے چیر دین دی محبت پاچھ ہٹ دائیں خدا دی قسم کر کے آنا جنہ چیر فقیر کامل نہ نا لبے او نا دین تے بندانا اتوں اتوں چل دائیں تے وچوں پہار ہی سمجھ ہی لگا پھر دا دا. تے جدو فقیر کرے نا نگاہ دل وچ دین کی دی اتر دی محبت فیر خدا دی قسم کر کے آنا پھر بندہ دین نوڈیا نہیں چکتا دین بندے نٹائی فرد اہ پکی گل اج اساں درویشاں نے چھڈیا نا نا مراد جنو ویکھو اردو قران پڑی کھڑے اردو حدیث دی کتاباں پڑھ کے دین لبدا پھر تے اینو اکھ نامراد ساری زندگی مر جا پڑھ پڑھ کے اردو جے الٹا گمراہ دن بعد دن نہ ہندا جاویں تے پھر آ کالو کسے مرد کامل درویش کامل کامل درویش جس کی نگاہ مبارک سے دل میں دین کی الفت پیدا ہو فراڈ چکر بادی کا خیال پیدا نہ ہو تو جی نگاہ ہوئی تو ہوں اندر خیال اٹھ پی ادھروں لواں امریدوں میں ا پھنسے ا پھنسے اے پھسے تو پھر وہ نگاہ مبارک الٹا بیڑا کر دے نگاہ جد پہ نا تو پھر آر بلیا چل ات چلیے جارے اویلی پچھانے نہ کوئی سان جی ہالے او مرید ہو گئے تھے امرید ہو گئے تسے تے او پارو پھسے تے او بکرا پھسے تے پھسے تے جی چکرے تے نگاہ الٹی پی گئی ہو زیری مرشد دی نگاہ دیئے اور صرف دولت دن دیئے کہ دین دی محبت اوسناڑ بندہ دین تے خوش ہو کے ٹردائے تے دنیا دل چوں نکر جان دیئے تے الفت اللہ تے اللہ دے پاک محبوب دیا جان دیئے اسے نو جاگا کھا جان دائی کیا کھا جان دائیے سلطان فرماؤں توجہ نہیں کی رسالہ <متحدث> te tasbeeh phiri o par مانتے سمجھا جاج تسبی فردی پی پر دل دنیا تو نہیں پیا پھر دل دنیا اٹکیا کھڑا ہے پیسے نال اٹکیا کڑا وے مریدا نٹکیا کھڑا آؤ فسے آؤ فسے آؤ اس گل کی تسب تسبی فری پر دلی نہ فریا تو کی لسو की लैण इलमो पर के चिल्ला कट्टे पर को जी ना खट तो की लै नहीं छिलमया वड़के کر سد کے جاگا اور فرما مرشد جدو نظر کرم دا ہے مرید دیار بہ دین دا پیار بیٹھا چشتیا رڑکنا کی رڑکنا پھر دین دے چلن والی محنت مت پیر دے موڈیا تے پائی تھلا ہو پیر جی تین گول سیر شیب دتی دین دا وی چلنا جی تر چلے میں سنجالا پیرا میں چلیا تو دین چل مرادا پھر تو مراد مکھن کٹ لیا تھی دہی چکر کھلو محنت ہاں ہر کام کے لیے محنت ہوتی ہے کہ نہیں دکان کھولنی ہونے بجے آ کے فکر ہوتا شٹر کنے بجے کھولنا جے منجی بیجڑی ہے فکر محنت محسوس نہ گرمی محسوس ہو سویرے کم سائیکل باہر کٹڑی ٹھنڈ ساری جی محنت یار کرنے خدا دی قسم کر کے آنا نبی سرکار دے دین تے. ساری چیز نال محنت وی اللہ فرما وی سو بولا جڑے بندے سڈے راہ محنت کرتے نے ضرور اپنے راوی ہدایتان دے, ہدایتا دے جوے بندہ محنت کر کے شام پھال لے رب دے دین تے محنت کرن والے نو تھل رب کی دنیا دے اندر اللہ دی معرفت احسان مل جانا وے پھر کلو پھر پھردیوں دل ربارے سدکے جا یہ دنیا دا پھال لے پل پل دنیا کا مل گئی آخرت اندر جنت دی دولت ملتی ہے ضرور اپنے جیویں بندہ محنت کر کے شام تھل لے کے دے, دے دین تے محنت کرے تھل رب کی دنیا دے اندر اللہ معرفت احسان مل جانا پھر کلو تردیا دا, دا رب ویخ یا, رب نو دا اے یا رب دا اے ایس یقین کی مارفتہ پھر ہوں سدکے جاوا یہ تو دنیا دا پل ہے ایک پل دنیا دا اے مل گئی آخرت اندر جنت دی دولت ملتی ہے نہیں سرکار ایمان اسلام احسان یہ تینے چیزاں آون تے بندے دا دین نا وہ اندروں تے باہروں پورا ہو ہے سمجھ نہیں لگی اندروں بھی کیونکہ تصا آخو گے چشتی تک بیان کیتا سی تین تے دسے سن پانچ اج دسے نی تین تو توجہ نہیں کیتی اور وعلے تفصیل ہو رنگ چی اج تفصیل ہو رنگ سی. وچلی گل گل سمجھی جیڑی احسان والی گل ہے نا یہ اسے نہیں سمجھائی اسلام ایمان تے احسان جدوں پورا کرو نا تو جلا سمجھائیا سن چھے پنج وہ چھوٹ آ جسل جڑا ہی نا رب سونے نے بندے نوں پیدا کیا اپنی مرفت کئی ہے مارفت, مارفت, مارفت, مارفت احسان ہے احسان اللہ کی پچھان آل تے پھر بندہ ویختا رب سونے نا دل نہ نا کہ سڈا رب خانہ کارخانہ کیون پیا چلا ہوں گل سمجھی گل سمجھیے مسلمان آ یہ سائنس دان تے مومن دا ترق نکل آیا تھی <تصفح> آخو گے یار وہ کھان حضور پاک نے فرمایا نہ احسان او کام انج کرو تسا رب نو پہ جی یا رب یعنی انج تا دل اس مرتبے تے پہنچے ہوں گل سمجھی فک مومن فکیر اللہ دا ایس دنیا کا ویخ لیکن وہ اس کات سے نہیں کھلوا پیچھا ویخ رب سونے سائنسدان اس دنیا ویخد دنیا تڑ جانا دنیا خوبا خوبا جان دن چکر یا دل دل جا کے پس جائے یہ دنیا کی ہے خوبا تل دل یہ سائنس دان پس جا نکل نہیں رہ داتا ہجمیری جیسا کے نکل جاتے فرق دے سائنسدان اور فلسفی کارخانے کے چلانے والے تک نہیں پہنچ سکتا وہ کارخانے کے چکر میں رہتا ہے مشین پیچھوں پٹن سٹان والا فقیر اللہ دا مشین چلتی دیکھ تیرا بٹن کسے اور ہی سٹیا ہے لگی نے کوئی نہ اے فرق جس ہے اور قرآن جس تدبر تفکر غور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے بار بار کینات میں دیکھو کینات میں دیکھو کینات میں دیکھو چاند کیسے آ رہا ہے سورج کیسے پتلو ہو رہا ہے رات کیسے آتی ہے دن کیسے آتا ہے آنے جانے کو دیکھو یہ چوبیس گھنٹے مشین چل رہی ہے روکنی رہی ہر شے ہر شے ہر وقت کسی نہ کسی مقام تے چل دی نظر آ رہی ہے اس کے چلانے والے کو پہچانو خدا دعوت دیتا ہے قرآن سے یہی قینات کو دیکھو دیکھ کر کیناات کے خالق تک پہنچو لے کے اور سائنسدان کہتا ہے کینات کو دیکھو پٹرا اولت ہی کھا سک ایسے پھنسو پٹرا پٹرا بوتھے میں بھی ڈیزل آہ آہ آہ آہ. یہ ڈیزل یہ بابا ڈیزل جو ہے جس کو سائنسدان کہتے ہیں یہ خود ڈیزل ہے بیچارا یہ ڈیزل ڈیزل سے باہر جا سکتا ہی نہیں کھوتا کھوکھ گیا اس کا سے نکل کر خالک تک پہنچنے والا مومن ہوتا ہے تصدیق قلندر لاہوری تو کراوا بولو تے صحیح یار میں کل دو تقریر کر سونا غور نال گل کہ کراوا تصدیق تو تین اللہ میں کبال بھی کٹ کے لے آؤ نہ وا چنا وہ بچارا اسے واسطے تو داڑی من گیا وے اس داڑی منی اسے واسطے سی ہوں داری منڈیا بھی تو سنا لوا مول بھی وہ تاری گل نہیں سنی سناو ہوں کلنگر اقبال فرما میں دریا کے کنارے تھر خضر سرت خدر سلام آ گئے مینو فرما نے اقبال کی لبا فرنا وے کہا تلاش کرتا فرنا وے سونے میں کافر دے مومن, آل آل مَا مَا دے مومن دی تلاش پیا کرنا وا میں سمجھنا چاہنا کافر دو من چرق کیفر کی پچھا کی مومن کی پچھان مینو کدر علیہ السلام نے جواب دیتا ہے واحک بالا تیری پہنچ تو سدک میں خضر علیہ اسلام پہچان درسی کافر کی یہ پہچان کے آف میں گم ہے کافر کی یہ پہچان کے آف میں گم ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاک میں گم ہے مومل یہ پہچان کے گم اسی میں حیافات سدک جا مقبال فرماؤں مین نے دسیا کافر کی پچھانے وے او دنیا چی گم آئی مومن کی پچھانے وے دنیا ادو گم او اپنے رب دے تصوروں میں گم آ کیونکہ احسان یہ ہے عمل ایسے کرو تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا گل نہیں سمجھ لگی جنہیں خدا نکنا انج ہونا یا خدا وہدا یا خدا مینوں وہدا دے عمل جمل ماسا فرق آئے جنوں اپنے رب سونے دا مشاہدہ ہونا حاضری اگے سامنے اتنے بھی تگاہ میں ہونا ہے پیش سا فرق نہیں آن دینا اپنے عمل کے اندر خدا دی قسم کر کے انہیں وٹ کٹ کے رکھنے نہیں اپنے وہ شیتانیا نہیں کرتا وہ فلمہ نہیں بنا وہ لوگوں دنیا ایاس تے فضو وال نہیں لا دنیا نو دنیا دی ضرورت تک رکھد سائنسدان جدو نام مراد بڑے ایس دنیا دے دل دل بڑھتا ہی پتا نہیں لگ سکیا نفا کی ہے نقصان کی میں دنیا نو کی دے نامہ پیا اس کی اثر پے گا لوکی ہلاک ہو گے یا بچن گے اسال دلی آ تھی اللہ دے نبی جنہ رب نو نئی رب سونے تے نگاہ رکھی ہوتی وہ نفع نقصان کامل سمجھتے ہیں وہ فضول تے عیاشی تے لڑائی لڑا والی دنیا دنیا نہیں دے وہ دنیا ضرورت تک رکھتے ہیں خدا دی قسم کر کے آنا ماتے سمجھے ان کو طاقت نہیں ہوتی نہ سن اور پاک پا میرا فرماتے ہیں فرمایا میں خدائی کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ پر پڑے ہوئے رائی کے تانے کو دیکھتا ہوں عرش فرش سنو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے والے محترم دہ سنگی شہ خبر رضا محمد ہوئے صدقے جاواں انہوں دے بارے آپ لکھتے ہیں فرمایا وہ فرماتے تھے ساتویں زمین پر اگر چیونٹی بیٹھی ہو نہ چیونٹی اس چیونٹی کے دل میں سو بس بسے آئے خیال سو آمن تے فرمایا میں اللہ کے دیے ہوئے علم سے نن... مان دس ہوئے ستنی زمین تے کیڑی بیٹھی ہوڑی دے دل چ جو خیال آئے وہ سائنسدان اپن سکتا وہ تے تیرے میرے دل دے خیال نہیں سمجھ گل تے تو مل اتنے جہاں ایٹم بنا جا میزائل تیار کرتے نے وہ خود خیال نہیں سمجھ کی ہے ایٹم بم کا خیال یہ ہوتا ہے یا جو بھی سائنسدان ایجاد کرتے ہیں اس کا خیال یہ ہوتا ہے ان کی ایجاد کا کہ پہلو سب تو تیرا کبالا کرنا ہے تیری ماں دری تنا بیٹھا سان سانو ویخ تیر کر دے کی جی بنا ہے مطلب بتی کے ارادے دا پتا جی ان پتا لگ جاتا جی بلا بنا پیا ان میرے ہی دلے ہو جانے وہ کدی بنا جان بچ جائے فقیر اللہ دے کیڑی دے کیڑی دے خیال دل چاہے فرمایا ننانوے میں سمجھ لینا اے تے سمجھ لیں اتنے کیڑی کے خیال پہنچ تیل نہیں اللہ کے گوش غوث پاک کتنے ہوئے خوہ کتنے نے اچھا غوث پاک فرما دینا بھائی میرا مرید بیٹھا ہوشرے کے میں بیٹھا ہوا مگر میرا مرید ہو میرا مرید دنیا دا مرید نہ ہو مرید نہ پاک دا مرید فرمایا مشرق کچھ بیٹھا ہوے میں مغرب بیٹھا مغرے پیٹھا دی عزت دے گل بن غوث مغرب بج باخ کے عزت کچھ لواں گا بغداد خو تل کا نظر نہیں آیا بے لیا خو تیل لے دیا کیوں جتھا نے اے ہزار لکھا مخلوق مرانی سی مران واستے نہیں آئے اتنے بندیا نو بچاؤ واسطے آئے جی اج کنجر امریکہ ویسی کڑا دان تھلے تیل تیل دے پچھے لکھا بندے بھی مارتا پھر سورا وگوان ایماندار کا سائیک نہیں چلیا اللہ دا فقیر فکیر انسانیت دا درد رکھد سائنسدان ہوتا کتا بلا اس کتے نو کوئی تمید نہیں ہوتی ہاؤ ہاؤ ہاؤ ہاؤ آؤ کچو آؤ لیاؤ آؤ لیاؤ اس واسطے اس حدیث سے پتا چلا مومن جو کرتا ہے وہ خدا کو دیکھتا ہے اور سائنس دان جو کرتا ہے وہ خدائی کو دیکھتا ہے خدا تک آج نسبان ایسے واسطے مسلمان خدا تک جی کوئی پہنچے سائنس دان کسی نے ان پہنچایا جیڑا بھی رب تک کسے فقیر ہی پہنچایا کیونکہ ایک خدائی تک لکیر فقیر کتوں تک لے جا خدا تک لے جاندہ دعا کرو اللہ سونا تیرا بیڑا ترک लाला इशारा लाला इशारा इशारा ओ ओ ओ लाला इशारा سمجھ آئی کہ نہیں آئی دعا کرو او صدقہ نبی سونے دا اللہ سانو ایمان اسلام اور احسان تین درجے عطا فرم تاکہ اسان بنیے پکے مسلمان مسلمان پکا سنو پکا مسلمان جیڑا جائنسدان جی بھی دے نے تے امریکہ بھی ڈردا برطانیہ وی ڈر جی دے ایٹم دے اگے کوئی ایٹم نہیں کھلو سکتا نا جیڑا ایٹم نو نکالا بنا کے رکھ چومنٹ انہوں تین چیزوں تیار ہو گئی جدو نے پوریاں کر لینا پھر میرے پھر داتا حجویری شرک پرارا شیر ربا نہیں بن جا جدو ایمان اسلام احسان تنے پورے ہو جان دل صاف ہو جاوے فر اس کوئی ایٹم کھلو سکتی تا میرے مرشد میرے علی گولوی نے جب انگریز نے پوچھے سپریڈینٹ نے راول پنڈی کا سپریڈینٹ شاہ جی آپ دے ہاتھ آپ کے ہاتھ سی بھی فرما نے میرا ہتھیار آدھا سرک شاہ جی کن طاقت ہے पीर सा बंगड़े नहीं सन पड़े आप ते अपनी औलादू भी नहीं सी पड़न दिती। ओ आप ही तर्जमान रखी फिर क्योंकि इस्लाम वाले नीड़ कुफर वाले सियाने आते ने प्यासा खूह वल जाता वे खूह प्यासे वाल काफर लौड़ है जन्नत की تو جنت نو کسے دیل ہوڑ نہیں جننے آنے جنت دے بندو باستہ پہ کر کے آوے بولی آل ترجمان پھڑی پھر داسی آندہ شاہ جی حد ہج کیجے فرمایا ہے تصویم راتی آرے آندہ اندت کنہ زورے فرمایا ترساں یورپ والے سارے اصل ایک سے میرے علی کلی تسلی مجالے جے پیر صاحب کا ماشا بگاڑ سکے انگریز ہاں اگریزان نے تے آپ ملک بدل کر سوچا اسٹ دینے آپ نے فرمایا تم مجھے جو عزت ملی ہے اس کا دینے والے تم نہیں وہ کوئی اور ہے اور اگر یہ چھینے گا تو وہی چھین سکتا ہے تم نہیں چھین سکتے تم میرے بارے سوچ رہے ہو اس کو نکال دیں تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پروردگار دیگار کے ارادے تمہارے متعلق کیا ہے چند دن گزرے مرشد تاجدار گلڑا دا ڈیرہ اوتھے تے برتانیاں دا او کیا جاندی جتھوں دی کھوتی اوتھے سن اوئے تے رابر سونا نا فوج جڑی اللہ دی فوج ہوندی ہے جنوں لب رب قران وچ ہے ان حزب اللہ ہے عمل غالبون بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہتی ہے اللہ دی جماعت نہ تین چیزوں بن دوں نام رکھ مت کوئی حزب الرحمان کوئی حزب المجاہدین تے کوئی حزب اللہ سمجھ آئیو اے ہزب اللہ تے لانت اللہ تے پرلا مولوی رحمت اللہ اے وکھرے بن دینی یہ تن جماعت نہیں ہوتی فکیر دیا ادا دی قسم کر کے آنا تین چیزاں پیدا اللہ کرد جہربان ہو گئی ایک ایمان اندر ایک اسلام کر سارے شرح دے. ایک دل ایک احسان کہ فقیر دا دل پھر ہر ویل رب نا وہ جے امریکہ بم چوکی پری تو آدھا چبل دیا پترا تابی پھر کوئی تیرے تو پہننے کی ہے اسے نگاہ رکھی ہوتی انہیں بس اے فوج جدو تیار ہو کے میدان چتر پوے نا تین چیزاں اے اصل تینے پورے ہوے کہ احسان لڑتے نسلے پورے ہو من میدان فوج کھلو جائے ساری تعنات کی فوجیں ایک طرف رب کی یہ مقدس جماعت ایک طرف یہ کبھی کسی سے ہرتے جب ویک نہیں تو مدنی تاجدار دیارہ نو چویک کی حضور نے تو اصل بڑا بڑا مزال دیتے ساڑھی شہ ایمان اسلام احسان جیڑیاں تین چیزاں سمجھائیاں پوریا نہیں سمجھا سکیا پھر بھی وضاحت پوری آخر کدو کر سکتا بندہ کیونکہ سانو تے زن مطابق اتر کے گل سمجھانی سمجھا پی गल हो तो होना हम जिन्हें पहले क्या होना कैदा पढ़ने तो ओनू फिर अलिफ बाता जीम को करना पैगा तो जे अलिफ बान लग जाए तो फिर अगला सफा फिर अगला सफा परता फिर हम जोड़ आ जाएगा जबरा देना پھر ودیا ودیا پھر پورا قرآن پڑھ لینا کیدر ادھر آپ جو کھانا پینا کھا پی بیٹھے ہاں بہلی ہو گئے انہوں کی لبنا آپ کھا پی بیٹھے جو کچھ کھانا کوئی روح تازہ ہوئی جائے کہ کوئی ڈا جے کہیں سی مرا نا جڑے کہ مر گے نال تیریا ہاریاں میں سیدی نو دن رات پہ اجیو نہ بھی باری ماریا نے جدو باغ بچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے ماری اڈا نے محمد بوٹ جھوٹ آئی جگ سارا کملی والدیا سچیاں یار صحیح سمجھ آ گئی جی نہیں چیزاں دعا کر اللہ سونا حضور دوج جی مسلمانوں اتا فرما جہی فوج ہو جہ میدان تربیت ہووے جس میدان ایمان بھی ہووے اسلام بھی ہو بے. احسان بھی بس مڑ سائی نہ ڈگی ٹوپی چاہیے نہ کوئی جناب جیو تمبی چاہیے کشتا نہیں کوئی شہ پین طاقت جدو اندر آ جا پھر کیونکہ یہ نہیں ر اللہ فرما ہے فقیر فلم تک تلو ہوا کن اللہ قتل تم نے ان کو قتل نہیں کیا اللہ نے کیا ماری کھڑے سن صحابہ جنگے بدر چ رب تو سا نہیں قتل کیتا انہوں میں کیتا بارش موڑ جدو لڑائی تے خود تب اتریا کھڑا ہو آواز نہیں ہو لگی جدو خود رب ہی میدان چڑھ کی امریکہ دے کی برطانیہ ایسے واسطے شروع شروع اے اسرائیل دا وزیر اعظم ہے نا اس کا بیان آیا سی تو مسلمان مسلمانوں میں عمر بن خطاب اور صلاح الدین ایجوبی والے جذبے نہیں ہاں میرے کو اخبار پیا عمر بن خطاب اور صلاح الدین ایوبی والے جذبے نہیں رہے اب یہ مسلمان بدی کا نشان بن چکے ہیں اب ہم ان کو جگہ جگہ پر ماریں گے اور اپنی بستیاں خوب بسائیں گے تائیوں تے کدی فلسطین سعودیا تے سعودی فلان تے وہ بولیا انہوں سورا نو پتا ایسا نو مستفا والی فوج تے بنن نہیں دیں سڈے لڑتی سی, سی او تے مستفا کریم دی فوج سی تے او رہی کوئی نہیں ہوی کٹانے پر چبل کملی والے بھی فوج ہے نا او تیار کردا رب جے سڑے آن دا ہی نا تے مر دیر نہیں نا پھر رب دا کوئی ہاتھ پھاڑ سکتا ہوں ہاں نہ ہی اگوں کوئی ڈکا پا سکے جدو اپنی فوج تیار کرنی ہوتی ہے نا جی فراؤن نو موسا کے گھر میں موسا علیہ نو دے پا لے اسلام فراؤنڈ پالیا سو برطانیہ امریکہ اکھا اکانے سامنے اپنے فقیران پال درکار کیا جیسے گل ہے نا بند ہے یہ روڑ دیو. اے میرا ارادہ دا دشمن میرا دونوں دا دشمن یہ پالے میں اے, اے, اے, اے چاہنا موسا کلیم دی گل قرآن چاہیے اللہ فرمان دا روڑ دے. علیہ السلام دی لائی سلام پاپی مانتا میرا ارادہ یہ میرا دونوں کا دشمن یہ اپنی چوڑی چالے تو میں فیر ویخا والے تس نہ آوسا میری اکھان کے سامنے بن اکھا نہیں اک میری اکھ دام بن تیار ہو مطلب جنہیں رب اکھ رکھی ورگا کچھ نہیں کر سکتا توجہ نہیں کیوسا کلی اللہ دے بارے اپنے حبیب دے بارے رب فرما فس برل حکم ربے رب کا, کا بے آئی اونے محبوبہ میرے حکم دسان صبر کرو تو میرا اکھانچ جے اس باریک فرق تو سدکے آرے فی سمجھ سکتا ہے کہ کلیم تو د میری اکھ دے سامنے ہبیب نرم اکھان دے اکھانے رہ ایک اکھ نہیں تے اکھا چرادہ اکھا نہیں رب سونے دی شان رب آدیبو मेरिया साराना सारिया सिफत सारे नाम तेरी निगरानी तैन वेखने एक अख वेख दी तू हबीबे आप सारा तैनों ही देने समझ آئے آئے آئے دعا کرو صدقہ مدنی تاج دار دا ہاں سوال کیے میرے گھر والی بیمار ہو گئی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے میدے یعنی پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروا کر لاؤ اور مرد کرتے ہیں اب کیا کریں سائی اسلامچ مرد سے عورت کا علاج کروانا اور اتنا حصہ وہ دیکھے مرد جتنا دیکھنے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے اسلام میں جائے جائے ایسے <سؤال> <سؤال> جو حالات ماحول جن جانا ہوں ہے نا حدیث پاک کے ہے اللہ تعالی جب سزا بھیج دے پھر سارے جد رگڑے جی جی یعنی ماہول جس طرح کا بنتا جو اتو حالات آزاد سزا سونا نادل کرد سزا کی زد نیک بد سارے آن قیامت نی اپنے عمل سے اٹھ گے اس واسطے ہوں جی اس زمانے چلی ہو اندے بھی یہ بیماری آ سکتی ہے یہ پھر جہا محول ہوں بنیا کھڑا ہے نظام فطرت یہ استعمال کرنا پہ جی کسی اللہ مہربانی چاک فرماوے تو اور گل ہے جی نہ آ ضرورت آؤ دے مولا مہربان ہوی ہو باقی جہاں نظام فطرت بنیا کھڑا ہوں تو پھر استعمال کرنا پہن دو سہرت ہو یا تے بندہ مومن چڈ کے نو ٹر جائے تو تے گزار گزار کے مر جائے تو, جے پھر بیچ تو پھر نظام سارا استعمال کرنا پہن جی سوائے اس یعنی واسطے اس ضرورت اگر کوئی بندہ استعمال کرے گا ہے سزا بے لائی ہے آخر ٹھڈ چیر چڈنے روزانہ بندیاں دے اپریشن میرے خیال روزانہ ہوتے ہو جائے کی خیال ہے یہ اللہ دی کی کنڈی رحمت کتنا بڑی رحمت ہے کہ روزانہ لاکھوں بندوں کے پیٹ چیرے جا رہے ہیں کسی کا دماغ چیری جا رہا ہے کسی نوش ہوا ہے ہاں جی اللہ دی رحمت دعلے کی خیال ہے پہلو پہلو یہاں دی لوڑ نہیں سی پہلے لوڑ نہیں سی دی کیونکہ بیماریاں سن ترقی والے دور چ لگی نے پہلے یہ نہیں سنوندی بیماریاں نہیں سنا پھر اس طرح کے تریقے علاج کرنے کی کون سمجھ نہیں لگی گل واسطے جلٹراساؤنڈ کرا لے گا اللہ کو منگے معافی ملی سگا ہے ملی سگا ہے جی اللہ مہربان ہوں بچا لینا بچا لگتا ہوا تازہ خدا سب آزاد سزا دعا کرولا ہزور دے سارے بیلی ہاں قرآن پاک دے بارے میں دسنا چاہتا کیا مسجد تصا بنائیے کنے دا فنوس لائے جے اتنے جناب پکھے ٹنگے نے یہ سارا سامان کتا ہے اتھلے چٹائیاں اپنا دریاں بچیاں نے یہ سارا سامان یہ کنو فائدہ دے رہا اچھا لا لیے تو دین ڈگ پینا کی خیال ہے آ پکے لا لیے ہوا تو دین اتوں ڈگ پکھے پکھیا کھلوتا ہے یہ سب ساڈی اپنی اجاشی کا سمان ایسا کوٹھی بنگلے اٹھ کے آنا پتھر اٹھ کے آنا کلین تو اٹھ کے آنا اگے کلین پچھا یہ سب ہمارا سامان ہے ہم نے استعمال کرنا ہے قرآن مجید جڑا اللہ دا کلام ہے وہ ہونے ہونا اندر اتنے کپڑا نہیں ہونا کلین ہووس ہو سی مسجد ٹھنڈی ہوا تاکہ یہ ٹھنڈا بہو ٹھنڈے ماحول میں نماز پڑے تو پھر بات ہے اور قرآن خدا کا یا نالیاں چل اخبار سے لکھے تو کنجر پہلو پڑنا یہ بھی سارا بزرگ دار لکھا کنجری بھی بیٹھیا او ہوئے ہو نام مراد لانت خدا دی پمنے ویکو دوسری پیچھے یہ بھی تھلے پیا سارا قرآن پاک لکھا سد حضرت ابو بکر سدی اللہ تعالیٰ نو جسٹس ریٹائر ڈاکٹر تنزیل الرحمن یہ مضمون لکھا ہے یہ سارا مضمون ہے ادھر کون بیٹھیے بیٹھی یہ اسلام نہیں سورت ترن کٹھے پکاو یہ نام ہے سمجھنے لگی وہ مرغے دا گوشت تے خنویر من کٹھا پکاؤ کھاؤ گے آرام ہو جائے گا تو یہ حلال ہوا ہے ہاں یہ جناب ادھر اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے اور ادھر کنجری بیٹھی ہوئی ہے یہ جناب سکول کی تک کی یافتہ سکول میں پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے جب کپڑے اترنے شروع ہوتے ہیں تو ترقی کرتے کرتے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے ایسے ہی ہے نا کیا خیال ہے تے یہ پھر ایک طرف اللہ کا قرآن ہے میں دکھا اس واسطے ویکھ ویختے تو تر روزانہ ہی دیکھو نوی گل تھوڑی ہے کہڑا جنہیں اخبار نہ لوایا ہوئے مکالا روزانہ ملنے ہیں پر اس واسطے میں بکھا رہا مولوی دا وکھا ہو رہے تے جے میں نہاؤں گا تو پھر بی بی ترقی بیفتا سی پھر ترقی یافتہ سی کیوں کہ میں چھائیے تو ہوں کون بن گئی ہے؟ اے قرآن ایک قرآن پاسیاں جرو لینا مسجد کلین ہوے جی اصا بہنا ٹٹی دے ٹوکرا نے ہاں ٹھیک سڈے اندر پری ہے کی خون ساڈا پلیت پخانا ساڈا پلیت پیشاب سڈا پلیت ہر شہ سی ہوئی پلیت ہوں اص کلیم بل ایک دا قرآن یہ کتنے رول رہش بک پڑھن منڈا جانا تو کن کا بستہ ہے بستہ کن ہے جڑا بیک ہوتا ہے پانچ سو ہزار تک ہوں نا ملان دا جا رہا ہو سو ہزار پیر دا جائے تے پانچ سو ہزار چلے سور کھانی قوم دی زبان پڑن. اے تے جدو واری آئے کھا لکھے کہ محبوبے خدا دی جی زبان دی سے ویکو میں مسلمان میں مسلمان میں مسلمان جس قرآن نے سان سور نہیں بنن دیتا کتا نہیں بڑن دیتا نہیں تے کتے تے سورا دی شکل ہو کے مریے جس نے حالے تک زلزلیاں تو بچایا ہے جن دے تے ایران وانگو آ گیا آسمانی قہر تو جے بچیا تو برکت اللہ دے قرآن بلکہ اگلے دن برازیل برا کولمبیا میں جنگ اخبار ویکیا سی برازیل کولمبیا یورپ کے ملک ہیں ان میں تین چار سو بندہ خنزیر کی شکل بن گیا وہ اخبار بھی جنگ جنگ دے فوٹو بھی آئی سی وہ پہلا منہ تو سن ناک سی بدتا کو بندہ اٹھ چار دن سات دن زندہ رہتا سی پھر مر جتھے سک جی قرآن اتنے انجاب خدا دا. تو اس قرآن حکیم دہا لے اخبار تڑھیا تے سات روپئے کا پڑھ لیے جھوٹھی خبر ہوں ردی ہوں ردی حساب تے چوڑے نیچنا منڈا سڈا سکول شتانی کار یہودی سن کر جنہ منافقت دو چار سورتیں رکھیا منافقت کیونکہ پڑھا تو انہیں کفرے تے اگوں چلاونا بھی کفر دا نظام ہے دا تیار ہویا کوئی حضور دے دا قانون تھوڑا جان چلاونا شیطان دا قانون ہے تے پڑھے صورت کا نظام قرآن کی صورت تو وہ پڑھے جو مستفاق کا نظام فاروق کے آدم کی طرح چلانا چاہتا ہو پر اس لانتی پڑھایا پھر جب چوک کے کتاب لوگوں سٹنا ادھر سٹنا یا ویچنا چوڑے نیچنا پھر پکوڑے سموسے اس قرآن روڑیاں چھاپے خانے قرآن شریف دریائے راویت جا رہا دریائے راوی گٹرے بہت بڑا سارے لاہور گٹر اتنے داخل ہوتے ہیں پانی دا اپنا ماسا رہ گیا سر ہوں اس کٹر دا قرآن ٹرکا کے حساب سے یا بند ہو پیشاب سے ٹٹی اگلے دن سا خود ادے درویشہ ویخی ایک کلانتی آیا ہے اور سارے گھر سندر سندر دے نال دے اتنے کھلو کے پنڈ سی قرآن دی تھلے گند سی گارا سی نوز سلا قرآن اس کھولیا تھلے سٹ کے تٹ گیا گارے دوارو اص ہوئے اس سات تے کیڑے وانگوں بن گئے جنو پتہ نہیں ہوتا میرے تے کیسڑے پیر تے سوٹا آنا وہ قسم اسا اینی لانٹی نشے کی نیندر سو رہے ہیں اتنا قرآن حدیث تے دین دے دشمن بن گیا مت سمجھا جائے سانو رب کچھ نہیں آخنا برطانیہ کی چھان سڈے اتو رب سونا لاٹھی جب چلا پھر نہ لاٹھی تو سائنسدان بچتا سائنسدان کی چھان تھلے جیون والا بچتا نجومی سائنسدان بار ساتھی ہوئی بتا دیتے ہیں لانے دن آئے لیکن جب خدا کا عذاب ہوتا ہے تو نہیں بچا سکتے ایران زلزلہ آیا ہے ایمان درس سائنسدان در سکے کسی نے ہاں؟ یار کمز کا از کم زمین چکر کھا رہی ہے کہتے ہیں زمین چکر کھا رہی ہے یہاں کنجر زمین کا چکر نظر آ جا یہ دسیا زلزلہ آن لگا چلو پہلو ہی فون کر دیں بچارٹ کے کسے پاسے نستے جاندے گل نہیں سمجھ لگی پر دسیا لا با بولو تو سی کہ کتا تھے آیا ہے سوا لاکھ بندہ دبیا پورا شہر گھر گرک ہوا کہ ہوں انہوں پوچھ آپ بیٹھو ان محلوں میں جن کے پیچھے قرآن کے دشمن بنے تھے جن کے پیچھے رسول کے دشمن بنے تھے سڈا یہ ہوں اس لیے دنیا پوری جڑی کڑی آپس پوری دنیا کا رابطہ جڑیا کھڑا ہے ایک کوئی کھڑی اور پوری دنیا پر برطانیہ یہودی حکمران ہے شیطان حکمران ہے انسان نہ کہنا ابلیس حکمران ہے ہوں اس حالت جدو اللہ دا قہر ٹوٹیا سن لواب ٹوٹیا نہ ہوں یہ دو چار نہیں میں راب سے ترقی دنیا تک کوئی کھڑی ہے نا انہیں اوی سا اللہ سونے سڈیا چمک دیاں مسجد نہیں چاہیے رب سونے کو اپنے قرآن کی تازیم اور احترام چاہیے مسجداہ کچیا قرآن کا محل سونے کا ہو مسلمان پھر ہمیں مسجد مسلمان نہیں کر سکتی ہمیں مسجد خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہمیں بچائے گا خدا کے عذاب سے تو خالق کے کائنات کا کے قرآن پر عمل بچائے گا سانو مسجد دیا کھا تھوڑی دسدیا کی کرنا جی تکی نہیں کرنا سان دسنا اللہ دے قران نے دسنا نبی دے فرمان نے دسنا اور حضور سرکار دے دین قرآن نو سمجھ والے دے دلام نے دسنا اس قرآن حکیم محل خبردار آج تو بعد میں تو تص کے جا رہا مسئلہ اگر تو کرے نہیں رب نو ناٹا کوئی نہیں اپنی بربادی ایک تے قرآن حکیم اتنے خریدنا کر کے لے آدے کرو کوئی نہیں پڑھتا میں آنا ہونا جنہیں چر قوم انگلش بک ہاتھ چو نہیں چڈے گی اُنہ چر قرآن نہ نہ دکھا جائے یہ قرآن کی تسلیل کرتے ہیں توہیل کرتے ہیں قرآن کو تو حقیر سمجھ تو منہ چپ بکواس کر دے لے جی قرآن پر آ جائے تو کہاں سے کھائیں گے قرآن تو انگلش کے بغیر تو ملے گا نہیں کھائیں گے کہاں سے ایسے لانتی نو قرآن کیوں پڑایا جائے یہ دیہاتر پڑایا جائے دوپہر یا تب بھی کھانا ہوا تھے چوک کے لگاتے قرآن اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو ماں باپ دادا چاچا ماما, دنیا ہزاروں کو ہر چیز سے زیادہ قرآن کی تعظیم کرتا ہو قرآن اس کو دینا چاہیے قرآن دا سارا کچھ ہو اس کو قرآن پکڑانا چاہیے وہ مسلمان ہے اس کو قرآن دے جو سمجھے گا مراد جس نے انگلش کے دو سو نمبر رکھے ہوئے ہیں है? اور قرآن کے پانچ اور بیس نمبر ہو ایسے لانتی کو قرآن کو پکڑایا جائے قرآن مجید اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جس کے دل میں انگلیش کا ایک نمبر نہ ہو قرآن کے کروڑوں نمبر ہوں سمجھنے لگی قرآن کے لامحدود نمبر اس کے دل میں ہوں قرآن بوسیدا ہو پہلو انہیں خرید کر کے نہ لیا تے جی خرید کر کے لیا جی جن مسجد پائے ہر قرآن کے اتنے گلاف چڑھائے بغیر کپڑے تو کوئی قرآن مجید نہ ہوئے یاد رکھنا قرآن کو بغیر کپڑے کے رکھنا جائز نہیں ہے سمجھ آ گئی نا نمبر دو قرآن حکیم اگر بو سیدھا ہو جائے تو تمہارے لیے جگہ مسجد میں ہے قرآن مجید کے لیے نہیں مسجد ایک کنال کی جگہ اگر ہے تو مسجد کا کمرہ آپ دو مرلے میں بنا لیں دس میں بنا لیں لیکن قرآن مجید کے لیے ایک ایسا کمرہ ہونا چاہیے جڑا پوری مسجد نالوں واد سونا ہوگا میری گل یاد رکھے جی مسلمان اوڑ دا طریقہ پہ دسنا ورنا نہیں ہو سکیا سن تو پتہ نہیں مانا نو ہے جنہ یہاں مانا دی نگاہ انگلش بک سمائیے انہوں لانتیاں خود بھی لانتی سن قوم بھی لانت پا کے تقریر سنا, سنا سنا کے ایمان برباد کر دیتے لے میں انہیں لانتیاں والی تقریر نہیں سنا رہا میں اگلے دن لالا موسا چ گیا لالا موسا شہر دے اندر تقریر سی میری میں مسجد دیکھا کہ کسی تھلے کارپیٹ وچے مسجد نو نائل لگ رہی نے قرآن مجید ٹکڑے ٹکڑے ہو کے قسم خدا دی اس طرح ایک نال بنی جی بنی سی قرآن مجید دا ڈھیر اتنے لگا میں ظالموں ٹائل اپنے لیے لگائی ہے اور قرآن ایسے انداز سے رکھا ہے جس انداز سے جوتا بھی نہیں رکھتے ظالم جوتا بھی کسی انداز میں رکھتے ہو میں نے کہا اتارو یہ ٹال قرآن کے لیے جو جگہ ہو وہ پہلے بنے مسجد بعد میں بنے جو مسجد کا چندہ ہے جو چندہ لوگوں سے وصول کیا ہے وہ مسجد پر بعد میں لگاؤ قرآن محل پر پہلے لگاؤ اور سنو جے ہو سکے تو جہا مسجد دی تھا ہے تھان درآن محل واسطے کمرہ نال بناوے تو پھر وسیعت چیک کرے یارو مینو اس کمرے دے نال ہی دفنا دیا جی دی. قسم خدا دی سمجھے میں سوا لاکھ نبی ستا وا ما. سمجھ نہیں لگی گل دی اپنے آپ جنون توانگی پاگل ہو جاؤ پاگل پہلے ہیں دنیا کے پاگل اب بن جائیں اللہ اور اس کے رسول کے پاگل ہے مجدد الفسانی فرماتے ہیں فرمایا جب تک دیوانے نہیں بنو گے تم اسلام تک نہیں پہنچ سکتے مسلمان نہیں بن سکتے مسلمان دیوانہ ہوتا ہے جنون ہوتا ہے اللہ رسول دے نام دے ٹکڑے پاک کھلے پائے اشتہار اصا چھاپنے آسان بھی چھاپیا ہے اور لانے کتھے کتنے ناڑی دو تو لبنا سانو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اگر کنویں میں شراب کا قطرہ گر پڑے وہ کنواں مٹی سے بند ہو جائے مٹی کے اوتے کگے جیڑا اس ہاں جانور اس کا کھاوے علی ادا دھ نہیں پیوے گا اور مٹی دے منار بنے تے علی اس منارے تے کھڑو کے تے رب دا نام نہیں لگا سمجھ نہیں لگی شراب کا کترا کتنے ڈگا کھو مٹی ناڑ ہو گیا اس مٹی کی بنے منار تو اس مینار تے کھڑو کے شاہ علی فضماندے نے میں اللہ سونے دا نام دا خود پیشاب دی نالی رب دا نام لا چکے اشتہار کسی ملہ کا جلسہ نہیں ہوتا جب تک یہ گستاخ کسی ملہ کا اجتماع نہیں ہوتا جب تک یہ راغت نہ لے کہے خدا رسول سے تو تمہیں رانت کیا سی جلسہ کیوں کر رہا ہے ایمان دسو نالی اب بیٹھا گیا جتن جی بیٹھ کے اتو ابھی دے آپ جیسے ایسا نہیں بیٹھتے اتنے کھا لے کے تعینات پر محبوب ہے نام پاٹ لا اسی واسطے میرے بزرگ فرمان لگے جدن مولوی اشتہار چلویا نرباد ہوئی شہی ہے جہی اشتہار چھاپ کے تے خدا رسول دے نام دروت پاک تھلے سٹنے ہر شہ لوں اللہ رسول ود پیار ہوں بندہ مسلمان بنتا دعا کرو اللہ حضور فرما رب العالمین مولا صدقہ کملی والے کام سونے سڈے دلان دے صلاح فرما یا اللہ سڈے ایمان دلاح فرما یا اللہ عمل کی سلاح فرما یارب سونے جنہوں نے دوستان جلسہ سجایا دنیا آخرت بنا دنیا آخرت سونی بنا, آخر بنا. مسلمانوں عزت رفتہ واپس آ فرم دشمنانے اسلام نباہ کر دینے حق کا بول بالا فرما مدنی پاک کے سدقے مریضوں شفا تا فرما حضور ددکے مریضوں شفا تھا یار رب سونے آ. جو غلطی کتائی ہوئی ہے سب ہم سبے بنا پائے گا چھپ گیا ماں ہی باپ رکنا کبھی دکھائے گا چھپ گیا ماں ہے میں ہیرا باپ رکنا کبھی دکھائے گا چھوڑ کے بیس چل دیے چھوڑ کے بیسہ رو سوئے بہش چل دیے دل کا فسانہ گم بھرا کس کو تو اب سنائے گا کا فسان گم بھرا کس کو تو اب سنائے گا چک گیا ماہ ہے میں ہیرا باغ رکنا کبھی دکھائے گا کیسے سونا او دکھ شک کی, کی شم ابھ گئی کون اسے جلائے گا اس کے کی کیشمجھ گئی کون اسے جلائے گا چھپ گیا ما ہے مہرا بات کبھی دکھائے گا ہاں چکے ہیں عشق کے جام سب اے آشکو کٹ چکے عشق کے جام سب اے آشکو بھر بھر کے جام میں عشق اب بر بھر کے میں عشق اب ہاں کون ہمیں پیلا گا اب جان عشق اب کون ہمیں پلاگا کیونکہ چھپ گیا ماہ ہے میں راب ر کا بھی دکھائے گا اور محفل ماد پڑ گئی محفل گوداج جو نہیں محفل محفل گود جو نہیں محفیل درد سوز کو ہاں ہا محفل درد سوز کو کون پھیرب سجائے گا محفل درد سوز کو کون پھیراب سجا گا چھپ گیا ماں ہے مہرا بات رکنا کبھی دکھائے گا ہائے ساک مہرا بات جس کے قدم سے تھی تو تا تھی تشا خون کے آنسو رول پھر تجھ کو نظر نہ آئے گا خون کے آنسو رول پھر تجھ کو نظر نہ آئے گا چھپ گیا ماہ ہے میں ہے راب رکنا کا دکھائے گا جو مصیباتیں ان کے تو فیل کرتی تھی آتی تھی جو ان کے ٹوٹے ہیں کو غم جو اب ٹوٹے ہیں کو ہے گم جو اب کون انہیں ہٹائے گا ٹوٹے ہیں کو ہے گم جو اب کون انہیں ہٹائے گا چھپ گیا مار ہے مہرا بال رکنا کبھی دکھائے گا تھام کے رکھنا ڈال رحمت اونی کا دیکھنا تھام کے رکھنا دا من رحمت اونی کا دیکھنا دنیا میں بھی بچاتا ہے ہاں ہاں دنیا میں بھی بچاتا ہے حسن میں بھی بچائے گا دنیا میں بھی بچاتا ہے بلد میں بھی بچائے گا دنیا میں بھی بچاتا ہے قبر میں بھی بچائے گا چک گیا ماں ہے محرآباد رکنا کبھی دکھائے گا اور محفیل اُلس میں پیلے میں جلوا گری ہے آپ کی میں پیلے ارس میں کہیں جلوا گری ہے آپ کی پر دل کی نزل سے دیکھے جو ان کو قریب پائے گا دل کی نزل سے دیکھے جو ان کو قریب پائے گا چھپ گیا ماہ میں حیرا بال رکنا کبھی دکھائے گا بھول سے بھی زمانہ سب ہم یہ بھولا نہ پائے گا چھپ گیا ماہ میں حیرا بات رکنا کبھی دکھائے گا بولا نہ پائے گا بھولے سے بھی سامان سب بولا نہ پائے گا چھپ گیا ماں ہے میں حیرا باپ رکنا کبھی دکھائے گا چھپ گیا ماں ہی میں باپ رکنا کبھی گ چھوڑ کے بیسہ رو سوئے بہشت چل دے چھوڑ کے بیسہ روسوئے بہشٹ چل دل کا فسانہ کم بھرا کس کو تو اب سنائے گا گار کا فسان غم بھرا کس کو تو اب سنائے گا چھپ گیا ماہ ہے میں ہیرا باغ رکنا کبھی دکھاے گا کیسے سونا دکھ